شیخ تریکت امیر اہل سنت دامت برکات مالیہ اپنی مایا ناز تصنیف اپنی میاں ناز تالیف مدنی پنسورہ صفحہ نمبر ایک سو چونسٹھ پر درود پاک کی ایک فضیلت نقل فرماتے ہیں چنانچہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معتر پسینہ باعث نضول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے اے لوگو بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی وبارک وسلم محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ اس وقت ہم مدنی چینل کے سلسلے خوابوں کی تعبیریں میں حاضر ہیں اس سلسلے میں ہم آپ کے ریکارڈ شدہ کالز شامل کرتے ہیں آپ کے خواب سنتے ہیں اور اس کی تعبیر بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ مدنی پھول قرآن پاک کی آیات ان کا ترجمہ احادیث کریمہ اور صحابہ کرام علیہ الردوان تابعین اور بزرگان دین کے واقعات ان کے فرامین سننے کی بھی الحمدللہ اس سلسلے میں شہادت حاصل ہوتی ہے خصوصا علماء معبرین کے اقوال جن کی اہمیت ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے ان سے بھی الحمدللہ کچھ اقوال بیان کیے جاتے ہیں جیسا کہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک بڑا ہی پیارا قول ہے خصوصا علم تعبیر کے حوالے سے اور اس قول کو آپ نے آپ علیہ صلاۃ والسلام کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بیان فرمایا ہے اور وہ قول یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ بعضوں کا تعبیر خواب کی تعبیر خواب دیکھنے والے کے حق میں ظاہر نہیں ہوتی مگر اس کی اولاد کے حق میں ظاہر ہو جاتی ہے اس کے ماں باپ کے حق میں ظاہر ہو جاتی ہے اس کے پڑوسیوں کے حق میں ظاہر ہو جاتی ہے اس کے ہمسایوں کے حق میں ظاہر ہو جاتی ہے اس کے ہم شکل شخص کی جو ہم شکل شخص ہے اس کے لیے تعبیر ظاہر ہو جاتی ہے ہم منصب کے لیے تعبیر ظاہر ہو جاتی ہے یہ آپ بیان فرماتے ہیں اور آپ کا یہ کال سرکار مدینہ راحت قلب کلب صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی حدیث سے مستفاد ہے آپ علیہ سلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ خواب دیکھا اس کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ سلاۃ السلام نے خواب دیکھا کہ جنت میں ایک مشرک ٹہل رہا ہے جب صبح ہوئی صحابہ کرام علیہدوان کو یہ بات بیان فرمائی اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ مشرق یہ جنت میں جانے سے محروم ہے کبھی بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا ان اللہ یک فروشر کبھی ہی وہ یک فرو محدون کل کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو اگر چاہے تو معاف کر دیتا ہے تو مشرق کی مغفرت نہیں ہے اور آپ علیہ صلاحلام نے مشرق کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا اور آپ علیہ سلاۃ السلام کا خواب غلط نہیں ہو سکتا بلکہ وحی ہوتا ہے اکثر وحی ہوتا ہے تو آپ علیہ سلاۃ السلام نے اس خواب کی تعبیر یہ بیان فرمائی کہ اس مشرک کا ہم شکل ایک صحابی ہے اور وہ صحابی مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے اور اس ٹہلنے والے سے صحابی کی شخصیت آپ علیہ سلاۃ السلام نے مراد لی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء معبرین نے یہ بات بیان فرمائی یہ دیکھیں مشرق کے حق میں وہ تعبیر ظاہر ہونا ناممکن تھا تو وہ تعبیر اس کے ہم شکل صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے لیے ظاہر ہوئی اسی طرح اکثر ایسا ہوتا ہوگا کہ ہم تعبیر آپ کو بیان کرتے ہیں مثلا کسی نے ہم سے خواب بیان کیا اور اس کی تعبیر یہ بیان کی گئی کہ آپ کے اولاد ہوگی حالانکہ وہ عمر کے اس حصے میں ہے کہ اولاد ہونا ممکن نہیں ہے تو اب یہی تعبیر اس کی اولاد کے حق میں ظاہر ہوگی یعنی اس کے بیٹے کی ہاں اولاد ہوگی یا یعنی اس کی بیٹی کی ہاں اولاد ہوگی تو اگر تعبیر اس شخص کے حق میں ظاہر نہ ہو سکے تو اس کی اولاد اس کے ہمسائے اور اس کے ہم شکل شخص کے لیے بھی ظاہر ہو سکتی ہے لیکن عموماً صاحب خواب کے حق میں ہی تعبیر ظاہر ہوتی ہے انہیں گفتگو کے ساتھ آئیے اپنے کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں پہلا خواب کیا ریکارڈ کروایا گیا ہے پھر ان اس کی تعبیر بیان کی جائے گی صلو علی حبیب صلی اللہ पे تعالی علی محمد محمد وسیم تاریخ جو ہاں پوچھنی تھی میری آنٹی وہ مجھے جو ہے نا سونے کا زیور دے رہی ہے چین دے رہی ہے یہ پوچھنا تھا میں اس کی تبیر کیا وسیم بھائی ضیا کوٹ سے آپ نے ہمیں کال کی سیال کوٹ دعوت اسلامی کی اس ہمیں سیال کوٹ کو ضیا کوٹ کہتے ہیں اور آپ کو خواب میں وہ سونے کی چین دے رہی ہیں زیور دے رہی ہیں سونا دے رہی ہیں یہ خواب غالباً مجھے یہی محسوس ہوا کہ یہ خواب آپ کا ہے اور آپ کے جاننے والے وہ آپ کو سونا دے رہے ہیں ایک عورت آپ کو سونا دے رہی ہے وسیم بھائی بات دراصل یہ ہے کہ سونا دنیا میں مرد کے لیے ناجائز اور حرام ہے سونے کا استعمال چین پہننا زیور پہننا اور عورت کے لیے اور جنت میں سونا اللہ تبارک و تعالی مردوں کو بھی عطا کرے گا مرد ریشم اور سونا جنت میں استعمال کریں گے بہرحال دنیا میں سونے کا استعمال ناجائز اور حرام ہے اس خواب کی تعبیر جو آپ نے پوچھا اگر مرد خواب میں دیکھے کہ اسے سونا ملا یا اسے کسی نے سونا دیا تو مرد کے لیے یہ خواب اچھا نہیں ہے بہتر نہیں ہے اس لیے کہ سونے کا استعمال مرد کے لیے برا ہے تو سونے کے بنے ہوئے زیور کا ملنا یہ بھی مرد کے لیے برا ہے اور اس کی تعبیر علماء معبرین یہ بیان کرتے ہیں کہ غم یا پریشانی لاحق ہوگی جس شخص کو خواب میں سونا ملے ایسے آدمی کو غم اور پریشانی لاحق ہوگی یا اس کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ معاملہ ہوگا جس معاملے کو وہ پسند نہیں کرتا وہ معاملہ اس کے ساتھ ہوگا اور اگر یہی خواب کوئی عورت دیکھے تو اب اس کی تعبیر بدل جاتی ہے اس کی تعبیر اچھی ہوگی کہ غم اور پریشانیاں دور ہوں گی کیونکہ سونا دنیا میں عورتوں کے لیے ہے مردوں کے لیے نہیں ہے خلاصہ یہ ہوا کہ آپ کے خواب کی تعبیر مناسب نہیں ہے ظاہر ہے غم پریشانی کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا اور ناپسندیدہ معاملے کا سامنے آنا یہ بھی کوئی پسند نہیں کرتا لہذا اب یہ تعبیر آپ پر ظاہر ہوئی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خواب کے برائی کو اس خواب کے شر کو آپ سے دور فرمائیں بہرحال آپ صدقہ کر دیجئے انشاءاللہ عزوجل صدقہ چونکہ بلاؤں کو ٹالتا ہے تو آنے والی غم پریشانی دور ہو جائے گی اور آنے سے پہلے ہی ٹل جائے گی اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو نیک اعمال کی طرف لائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اپنے آپ کو وابستہ کیجئے اور چونکہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے اور نیکیاں کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل نیکی کی جب توفیق ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مستقل یاد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ غم اور پریشانیاں اس سے بھی دور ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہتر معاملہ فرمائے آئیے اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں خواب بیان کیا گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام جی ہاج محمد لیاس میں گوجرے تو بات کر رہا پیا میری وائف نو بہت ڈرنے خواب آنڈی نے پے کافی دنوں یہ سلسلہ چل رہا پیا اسی بہت زیادہ پریشان آ ایک دو دفعہ دفع گئے آ کوئی عالما کو انہوں کو جینے نے کوئی سائے کی کسر ہے اس واسطے اِسی بہت زیادہ پریشان آئی حل دسر الیاس بھائی آپ نے کوئی پرٹیکولر کوئی خواب بیان نہیں کیا کوئی ایک خاص خواب بیان نہیں کیا بلکہ اپنے بچوں کی امی کے بارے میں آپ نے ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ انہیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں کوئی خواب بیان کیا جاتا تو اس کی تعبیر بیان کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں بہرحال ڈراؤنے خواب آنے کا بھی علاج تو ہے ڈراؤنے خواب آنے سے جسے خواب آئے وہ بھی پریشان ہوتا ہے اور اس کے ساتھ رہنے والے چاہے شوہر ہوں بچے ہوں ماں باپ ہوں پریشانی کا تو بہرحال سبب بنتے ہیں ڈرون خواب سے بچنے کا وظیفہ ڈرون خواب نہ ہے اس کا وظیفہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اکیس مرتبہ یا متقب اول اور آخر درود پاک پڑھ لیں انشاءاللہ شاء رات کو آپ کو ڈراؤن خواب نہیں آئیں گے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے آپ کے بچوں کی امی کے ساتھ تو انہیں بھی یہ وظیفہ سکھا دیجیے یا متقب بیرو اکیس مرتبہ اول اور آخر درود شریف پڑھ کر سو جائیں ان شاء رونے خواب نہیں آئیں گے اور جو آپ نے یہ بات بیان کی کہ کسی عالمہ کے وہ پاس گئی تھیں اور انہوں نے بتایا کہ جن کے سائے کا اثر ہے عموماً جن کے سائے کا اثر نہیں ہوتا بلکہ ویسے ہی کہہ دیا جاتا ہے بہرحال آپ کو میں یہ مدنی مشورہ دوں گا کہ دعوت اسلامی کے تاویزات اطاریہ کے بستے سے آپ استخارہ کروا لیجیے استخارے میں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے ان کا اور ان کی والدہ کا نام بتائیں گے تو آپ کو بتا دیں گے کہ واقعی ایسا ہی ہے جو بیان کیا گیا ہے یا کوئی اور بات ہے اگر خدا نہ نخواستہ ایسا معاملہ ہوا تو اس سے بچنے کی تدبیر وظائف اور تعویذات وغیرہ آپ کو دے دیے جائیں گے آپ کے شہر میں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ہے ہفتہ وار اجتماع بھی ہوتا ہے اور یقیناً تاویزات تاریہ کا بستہ بھی موجود ہوگا آپ خود خزانہ مدینہ جا کر یہ اپنا معاملہ بیان کر کر تاویزات وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں اگر خدا نخواستہ جن کے اثرات یا جن وغیرہ کے معاملات آس کا معاملہ ہوا تو آپ کو گھر میں لٹکانے کا تعویذ اور جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے ان کو تعویذ گھر میں رکھنے کے تعویذ دے دیے جائیں گے ان پر عمل کریں انشاءاللہ عزوجل اللہ آپ پر جو اس وقت پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی آئیے اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا خواب بیان کیا گیا ہے سلحیب صلی اللہ تعالی علا محمد محمد مقصود عالم لاہور سے ارض کر رہا ہوں میرا خواب یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ہمشیرہ ہماری دو بیٹیوں کو وہ اللہ کی راہ میں قربان کر رہی ہیں چھری چلا رہی ہیں ان کے گلے پہ میں سامنے دیکھ رہا ہوں ہماری دو بیٹیاں قربان ہو گئی ہیں اور اس اصل میں دوسری دو بیٹیاں لڑکیوں کو بھی لائیں وہ غیر ہیں ہماری اپنی نہیں ہیں ان کو بھی قربان کرنے کی کوشش کرنے ہیں لیکن وہ قربان نہیں ہونا چاہ رہی ہم نے بڑی کوشش کی کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان ہو رہے لیکن وہ ایسا نہیں ہونے دے رہی اس پر میں سامنے کھڑا دیکھ رہا ہوں اور میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہونا چاہتی تو میں پھر اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا ہوں میں یہ سوچ ہی رہا ہوں تھوڑی دیر یہ سوچتا رہ اس کے بعد پھر میری آنکھ کھل گئی اور جب میری آنکھ کھلی اس وقت میں اللہ اکبر کہہ رہا تھا مرکز الاولیاء لاہور سے مقصود بھائی آپ نے تفصیل کے ساتھ اپنا خواب ریکارڈ کروایا اول تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربان کرنا انسان کو تو جائز نہیں ہے کسی انسان کو بچوں کو قربان کرنا یہ تو خواب کا معاملہ ہے خواب میں چونکہ اختیار نہیں ہے تو بیٹیوں کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا آپ نے یا آپ کی جستجو ہوئی کہ میں اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں قربان سے مراد یہاں پر میری ذبح کرنا ہے ورنہ اللہ کی راہ میں قربانی دینی چاہیے لیکن اپنے آپ کو ذبح کرنا یا اپنی اولاد کو ذبح کرنا یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے اور ایسی تمنا کرنا بھی مناسب نہیں ہے بہرحال یہ تو خواب کا معاملہ ہے آپ نے خواب میں اپنے آپ کو ایسا تمنا کرتے ہوئے دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ بیٹیاں قربان ہو رہی ہیں ذبح ہو رہی ہیں اس پر انسان کے اختیار نہیں ہے تعبیر میں عرض کر دیتا ہوں مگر تعبیر سے پہلے دو بیٹیاں آپ کی ذبح ہو چکی ہیں پھر دو لائی گئیں وہ اور تھیں اور وہ ذبح نہیں ہونا چاہتی تھی ان پر کوشش کی گئی اور پھر اس کے بعد آپ نے چاہا کہ آپ قربان ہو جائیں اول جو آپ کے خواب کا جو پہلا حصہ ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ آپ کی دو بیٹیاں ذبح ہو گئیں اس حصے کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی ہمشیرہ نے دو بیٹیوں کو ذبح کیا آپ کی دو بیٹوں کو آپ کو یاد ہوگا کہ ذبح کرتے ہوئے خون نکلا یا نہیں نکلا یہ علم تعبیر کا ایک بہت اہم نقطہ ہے ذبح کرتے ہوئے خون کا نکلنا یا نہ نکلنا اگر آپ کی بہن نے جب چھری چلائی اور آپ کی بیٹیوں کے گلے سے خون نکلا تو اس کا مطلب یہ ہے اس خواب کی تعبیر ابھی ہے کہ آپ کی بیٹیوں میں اور آپ کی بہن میں آپس میں محبت اتفاق اور الفت پیدا ہوگی یعنی پھپھی میں اور بھتیجی میں محبت اتفاق اور محبت کا معاملہ ہوگا الفت کا معاملہ ہوگا آپ کے گھر میں امن ہوگا اور اگر خدا نخواستہ چھری چلائی اور خون نہیں نکلا امید ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہوگا کیونکہ جو آپ نے بیان کیا الفاظ سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ذبح کر دیا اور خون بھی نکلا ہے اگر خون نہیں نکلا تو پھر اس کی تعبیر مناسب نہیں ہے اچھی نہیں ہے یعنی لڑائی جھگڑے اور آپس میں اناد اور نا اتفاقی کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے یعنی بری تعبیر سے محفوظ فرمائے خواب کا دوسرا حصہ دو لڑکیاں لائی گئیں جو صبح جن کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ نہیں ہو رہی آپ اپنے آپ کو قربان کروانے کے لیے تیار ہیں اس کی تعبیر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسی توفیق دے گا آپ کے دل میں ایسا جذبہ پیدا ہوگا کہ آپ دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے اپنا وقت اپنا مال اپنی ہمت اور اپنی جان یہ دین اسلام کے لیے آپ قربان کرنے کا اپنے دل میں جذبہ بھی رکھیں گے اور انشاءاللہ شاء اللہ زوجل اس کا آپ کو موقع بھی ملے گا اور جب موقع ملے گا تو اس کے بدل میں اللہ رب العزت آپ کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ شاء اللہ ذوجل تو یوں دیکھا جائے تو کنعتن من جملہ پورا خواب جو ہے وہ اچھا ہے بہتر ہے اللہ تبارک و وطالعہ آپ کو اس کی برکتیں نصیب فرمائیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں گے رچے بسے رہیں گے اور اجتماعات میں آنا جانا رکھیں گے اور دعوت اسلامی کے آشکان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر اپنا معمول رکھیں گے تو آپ کو دین کے لیے اپنی خدمتیں صرف کرنے کا بہت اچھا موقع ملے گا اور انشاءاللہ عزوجل اللہ آپ کو دین اور دنیا کی بھلائیں نصیب ہوں گی آئیے اگلے اگلی سنتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں کیا خواب بیان کیا گیا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد خلیل اثاری گجرات پنجاب سے بول رہا میں نے رات کو دیکھا اس کی تویل بتا دیجیے کہ ایک آم کا در دیکھا ہے اس کے اوپر آم لگے ہوئے ہیں بہت ہی پیارے کچھ کچے بھی تھی لیکن ہاتھ لگا کے دیکھا اس میں سے پکے آم دو تارے ہیں بڑے ہی صف بھرے جو تو آگے آم توڑ کے چلا ہوں اور آگے پانی کا ہول دیکھا ہے بہت ہی صاف ستھرا شفاف پانی کا اور ان کے نزدیک ہی کنو آئے جو بڑے بڑے رائے مہربانی آپ مجھے آپ کی طویل بتا دے جی خلیل بھائی آپ کے خواب میں آم کے درخت کینو مالٹے بڑے بڑے پھل پھلوں کے درخت آپ نے دیکھے پانی دیکھا شفاف پانی دیکھا حوض دیکھا یہ ساری کی ساری چیزیں تعبیر کے حوالے سے اچھی ہیں مگر جو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کیا وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں فرماتے ہیں کہ ایک سے زیادہ مالٹے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے تو یہ اولاد کے حصول کی علامت ہے جو شخص ایک سے زیادہ مالٹے خواب میں دیکھے جیسے آپ نے درخت دیکھا تو درخت میں کئی مالٹے ہوں گے تو یہ اولاد کے حصول کی علامت ہے دوسرا یہ کہ اگر وہ ایک سے زیادہ مالٹے ایک سے بھی زیادہ ہوں اور تین سے بھی زیادہ ہوں ظاہر ہے درخت میں صرف تین نہیں ہوں گے تین سے زیادہ ہوں گے تو یہ خوشحالی اور حلال مال کی علامت ہے یعنی مالٹوں کا دیکھنا آپ کے لیے حصول اولاد کی بھی دلیل ہے اور حصول مال اور خوشحالی کی بھی دلیل ہے آپ کے ہاں یا آپ کی اولاد کے ہاں انشاءاللہ شاء اللہ ربجل اولاد ہوگی اور یہ علامہ ابن سیرین رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے قول کے مطابق جبکہ حضرت دانیار علیہ اللہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی پھل خواب میں آپ دیکھیں پھل دیکھیں یا درخت دیکھیں جو پھلوں سے لدا ہوا ہو اور موسم میں دیکھیں جیسے آم کے موسم میں آم کا درخت دیکھنا مالٹے کے موسم میں مالٹے دیکھنا موسم کے اندر اگر پھل دیکھا جائے تو یہ علم تعبیر کے حوالے سے بہت اچھا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کو مال میں نفع ہوگا کاروبار میں نفع ہوگا منفیات اور نفع آپ کے قریب آئے گا اور اگر پھل آپ نے دیکھے جو موسم کے علاوہ ہیں جیسے سردیوں میں آم کا درخت دیکھ لیا یا گرمیوں میں سردیوں کے پھل دیکھے تو اب اس کا معنی یہ ہے کہ مال میں نقصان ہو سکتا ہے بہرحال علامہ اب مصیر رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے کی بتائی ہوئی تعبیر پر غور کرتے ہیں تو اولاد کے حصول کی دلیل انشاء اللہ عز و جل اور خوشحالی اور مال کے حصول کی دلیل ہے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجیے اس کے علاوہ آپ نے حوض بھی دیکھا ہے شفاف اور صاف پانی بھی دیکھا ہے تو صاف اور شفاف پانی کی تعبیر بھی اچھی ہے خوشحالی سے ہے حوض کی تعبیر بھی اگر حوض بڑا ہے اور صاف پانی ہے تو اس کی تعبیر بھی خوشحالی سے من جملہ جو آپ کا خواب ہے ماشاءاللہ بہت ہی مبارک ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو اتنا اتنی نعمتیں آنے والی نعمتیں پہلے ہی خواب کے ذریعے آگاہ فرما دیا قرآن پاکی اس آیت پر عمل کیجئے لََ ان شکر تم لازی اگر تم شکر کرو گے تمہاری نعمتیں اور بڑھا دی جائیں گی تو نعمتوں کا شکر کر دیں شکر کیجیے ان شاء اللہ نعمتوں میں خوب اضافہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں اضافہ فرمائے شکر کے مختلف انداز ہیں زبان سے بھی شکر کیا جاتا ہے اور اپنے جوارح سے بھی شکر کیا جاتا ہے جیسے دو رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھ لینا سجدہ شکر ادا کر لینا مدنی قافلے میں سفر کر لینا مال کے ذریعے بھی شکر ادا کیا جاتا ہے مال خرچ کر دینا صدقہ کر دینا تو شکر کے مختلف صورتیں ہیں تو زبان سے بھی شکر ادا کیجیے اور اس کے علاوہ جو شکر کی صورتیں ان انداز سے بھی شکر ادا کیجیے اللہ تبارک کا تعالی آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائیں آئیے اگلی کال سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام محمد عمران ہے میں خواب میں بیل نظر آ رہے ہیں اس کی طاوی بتا دیں پلیز عمران بھائی آپ کو خواب میں بیل نظر آ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں اس جملے سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے بیل دیکھیں کیونکہ ایک بیل دیکھنے کی تعبیر الگ ہے پانچ بیل دیکھنے کی الگ ہے دس دیکھنے کی الگ ہے چودہ سے زیادہ بیل خواب میں دیکھنے کی الگ تعبیر علماء محبرین نے بیان کی ہے چنانچہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ چودہ سے زیادہ تعداد میں بیلوں کو ایک جگہ دیکھنا یہ لڑائی چھڑنے کی علامت ہے جنگ چھڑنے کی علامت ہے جنگ سے مڑد یا لڑائی ہے مثلا جس جگہ آپ رہتے ہیں اس قبیلے اور دوسرے قبیلے کی یا ایک شہر کی دوسرے شہر کی یا ملک کی بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ لڑائی سے اور جنگ سے محفوظ فرمائے بہرحال چودہ سے زیادہ بیل دیکھنا جنگ اور لڑائی کی طرف اشارہ ہے اور اگر اس سے کم تعداد میں ہو پانچ آٹھ دس بارہ بیل اگر خواب میں دیکھیں تو اب اس کی تعبیر یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ سے خصومت رکھتے ہیں خصومت کہتے ہیں خسومت ویسے جھگڑے کوئی ہی کہتے ہیں لیکن خاص طور پر یہ لفظ اس استعمال ہوتا ہے کہ جب دل میں کوئی لڑائی والا معاملہ رکھتا ہو ویسے دشمنی دوسرے لفظوں میں دشمنی کہہ لیں دشمنی نکالنا چاہتا ہو دشمنی رکھتا ہو دل میں تو خواب میں بیل نظر آنا یہ دشمن کی طرف اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو دشمنوں اور لڑائی اور جھگڑے سے محفوظ فرمائے دعوت اسلامی کے تاریہ کے بستے سے آپ دشمن سے حفاظت کا تعویذ بھی لے لیجیے اس کے ساتھ ساتھ پنج وقتہ نماز با جماعت کا اہتمام اور پانچوں نمازوں کے بعد سلام پھیرتے ہی ایک بار آیت الکرسی یہ ضرور پڑھیں ہر شخص یہ عادت بنائیں کہ سلام پھیرنے کے بعد ایک بار آیت الکرسی پانچوں نمازوں کے بعد اور جب صبح آپ کی آنکھ کھلے صبح آپ بیدار ہوں اس وقت اور رات کو سوتے وقت یہ سات مرتبہ کم از کم آیت القفی دن میں ضرور پڑھیں اس کی بہت برکتیں ہے ان شاء دشمن دشمنی کرنے سے باز رہے گا اور آپ حفاظت میں رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے آئیے اگلی کال سنتے ہیں صلی اللہ الحبیب تعالی علامد میرا نام محمد مجھے یہ خواب آیا ہے کہ میں ایک اپنے عزیز کو کسی کو خواب میں دیکھتا ہوں جو ہو چکا ہے اور ہے وہ اچھے لباس میں اچھی یعنی کنڈیشن میں ہے لیکن وہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے ایسے مجھے محسوس ہو رہا ہے لیکن میں اس سے بھاگ جاتا ہوں تو میرے دل کے اوپر مجھے یعنی کافی خوف سا محسوس ہوتا ہے تو اس کے بارے میں میں نے پوچھنا ہے اسلم بھائی آپ نے اپنا خواب بیان کیا فوج شدہ شخص کو اچھی حالت میں دیکھنا تو اچھا ضرور ہے مگر فوج شدہ شخص کا مارنا یا مارنے کے لیے پیچھے بھاگنا اور آپ کا آگے بھاگنا اور دل میں آپ اپنے آپ میں خوف بھی محسوس کر رہے ہیں یہ تعبیر کے لحاظ سے اچھا نہیں ہے خواب میں اگر کوئی شخص دیکھے کہ مردہ نے آ کر اس کو نصیحت کی سخت انداز میں نصیحت کی اس کو ڈانٹا اس سے لڑائی کی اس کو مارا اس کو جھڑکا یہ مردہ شخص اگر زندہ کے ساتھ ایسا کرے خواب میں تو اس کی تعبیر مناسب نہیں ہے اس بات کی تعبیر یہ ہے مناسب یوں نہیں ہے کہ ایک ناپسندیدہ کام کی طرف جو ہے وہ مردہ اشارہ کر رہا ہے ویسے دیکھا جائے تو ایک بہت بڑا احسان ہے یہ خواب بھی ایک بہت بڑی بھلائی ہے بھلائی یوں ہے کہ خواب کے ذریعے آپ کو ایک ناجائز اور ایک حرام کام سے یا ایک ناجائز کام سے یا ناپسندیدہ کام سے روکا جا رہا ہے مثلا کوئی شخص بے نمازی ہے اور وہ یہ خواب دیکھتا ہے تو اسے بے نماز چھوڑنے والے گناہ سے روکا جا رہا ہے ٹی وی دیکھنے کا عادی ہے اور ناجائز مناظر دیکھنے کا عادی ہے بد نگاہی کا عادی ہے اور یہ خواب دیکھتا ہے تو اسے بد نگاہی سے روکا جا رہا ہے مردہ اس کو نصیحت کر رہا ہے مردہ اسے مارنے کے لئے آیا یا اس پر غصے میں وہ کس بات کا اسے غصہ ہے یا ڈانٹ ڈپٹ اور نصیحت اس بات کی ہے کہ جن حالات سے میں گزر کر یہاں پر پہنچا ہوں اور سوالات کے جوابات دے رہا ہوں یا دے چکا ہوں ان تمام معاملات سے تجھے بھی گزر کر یہاں پہنچنا ہے اور اس کے لیے جو تیاری کر اور وہ یہی ہے کہ ایک غلط کام تو کر رہا ہے جس پر تمبی کی جا رہی ہے تو یہ خواب دراصل گناہ پر تمبی ہے بدگمانی جائز نہیں کہ کسی مسلمان کے ساتھ یہ بدگمانی کی جائے کہ آپ گناہ کبیرہ میں ملوث ہوں گے اللہ نہ کرے لیکن علم تعبیر کے حوالے سے چونکہ یہ بات ہے کہ کوئی نافرمانی جس میں مبتلا آپ ہو سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ہوں تو آپ اپنی زندگی کا اپنے روز مرہ معمولات کا جائزہ لے لیجئے کہ کبھی کسی مسلمان کا دل تو نہیں دکھاتے اگر آپ سیٹھ ہیں تو ملازمین کو ڈانٹنے ڈپٹنے کا معاملہ تو نہیں ہے اگر ملازم ہے تو سیٹ کی غیبت تو نہیں کرتے غیبت چغلی یا حسد یا تکبر یا اس قسم کے گناہوں میں یا کسی کا مال کھا جانا یا کسی کو زبان سے ایزا دے دینا آنکھ سے ایزا دے دینا تو ایزائے مسلم تو کہیں نہیں ہوتی یا نمازیں تو قضا نہیں ہوتی یا جماعت تو نہیں چھوٹتی یا پھر بدنگاہی تو نہیں ہو جاتی عورتوں سے بے تکلفی والا معاملہ تو نہیں ہے اگر ایسے کوئی بھی معاملے ہیں اور یہ سب گناہ ہیں چونکہ تو اسے توبہ کر لیجیے آپ کا خواب تنوی ہے اور تنبیہ پر مسلمان کو جو ہے وہ متنبع ہو جانا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ کو گناہوں سے محفوظ فرمائے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے اور نیکیوں کا عادی بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری کردہ رسالہ مدنی انعامات جو امیر علیہ سنت نے مرتب فرمایا مدنی انعامات کا رسالہ جس میں زندگی گزارنے کا لائے عمل بتا دیا گیا کیسے گزارنی ہے زندگی کیسے گزارنی چاہیے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے کن چیزوں سے رکنا چاہیے اور کن چیزوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے یہ تمام باتیں مدنی انعامات کے رسالے میں نہ صرف بتا دی گئیں بلکہ روزانہ کھانا پوری کی ترغیب دلاتے ہوئے روزانہ پوچھا جا رہا ہے آپ نے یہ کیا آپ نے یہ کیا آپ نے یہ چھوڑا آپ نے یہ چھوڑا کہ اگر اس کی بری عادت ہے اور روزانہ یہ بات وہ پڑھتا رہے گا تو ان شاء اس کی وہ بری عادت نکل جائے گی مثلاً ایک مدنی انعام ہے کہ آپ نے اپنے نامحرم رشتے داروں سے بے تکلفی اور ہسی مذاق تو نہیں کی اب یہ سوال وہ روزانہ پڑتا ہے اور کھانا پولی کرتا ہے اگر بالفت اس کی عادت ہے ایک دن زیرو لگایا دوسرے دن زیرو لگایا کہ یعنی یہ عمل مجھ سے نہیں ہوتا یعنی میں ہسی مذاق کر لیتا ہوں بے تکلف ہو جاتا ہوں جب وہ روزانہ یہ سوال پڑتا رہے گا تو انشاءاللہ شاء اللہ زبل بہت جلد اس کی یہ عادت نکل جائے گی اور وہ گناہ سے بچ جائے گا آپ کہہ کہا تو نہیں لگاتے زور زور سے ہنسے تو نہیں ہے کہہ لگانا آواز سے ہنسنا خلاف سنت ہے تو روز جب یہ سوال پڑھتا رہے گا تو یہ خلاف سنت عمل اس سے چھوٹ جائے گا اور وہ سنت کے مطابق جو انداز ہے اسے اپنانے میں کامیاب ہو جائے گا تو یہ مدنی انعامات کا رسالہ بہت بہترین ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے اور نیکیوں پر استقامت پانے کے لیے تو آپ کے لیے خصوصی اور عمومی طور پر تمام مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ مدنی مشورہ ہے کہ مدنی انعامات کے رسالے کو حاصل کر لیجیے کتروں نے تو دیکھا ہوگا بھرا بھی ہوگا حاصل کرنے کے ساتھ اسے روزانہ بھرنے کا معمول بنائیے انشاءاللہ شاء اللہ مجل آپ اپنی زندگی میں ایک بہت زبردست انقلاب ہوتا ہوا محسوس کریں گے انقلاب اپنے اندر آپ محسوس کریں گے اور بہت اچھا اپنے آپ کو فیل کریں گے اگر آپ ایسے ملک میں ہیں جہاں مدنی انعامات کا رسالہ آپ کو نہیں مل سکتا یا آپ اردو نہیں جانتے تو الحمدللہ مدنی انعامات کا رسالہ مختلف زبانوں میں انگلش میں بنگلہ دیش میں انڈین میں ہندی میں گجراتی میں اور مختلف زبانوں میں رسالہ موجود ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ آپ کو یہ رسالہ وہاں مل جائے گا پرنٹ آؤٹ کر کر اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آئیے اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا خواب بیان کیا گیا صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم میں سر ملک ابو بکر بات کر رہا ہوں بھاول پور سے میری وائف نے خواب دیکھا ہے کہ وہ ایک جگہ پہ کھڑی ہے وہ دو تین عورتیں اور بھی ساتھ کھڑی ہیں اور ایک سرسب پلاٹ ہے اس میں بندے کھڑا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے وہ اندر آئے اور یہاں پہ سزا ملنی ہے تو وہ ایک بندہ آیا ہے وہ اس کو میری بیوی پہ ہاتھ کو پکڑ کے اندر لے گیا ہے وہ اندر سے گھماتا ہوا پلاٹ کونے پر لے گیا ہے ایک سائڈ سے وہاں کونے پر جا کے اس نے بیٹھا دیا ہے اور وہاں وہ بتا رہی ہے کہ اسے نہ ایک نہ ایک نہ وہ ڈش دی گئی ہے میٹھے کی جس میں نہ وہ میٹھا نہ کوئی حلوا ٹائپ تھا اور یہی کچھ دیکھا تعبیر بتا دیں مہربانی ہوگی ملک ابو بکر بہاول پور سے دیکھیں آپ کے بچوں کی امی کا خواب پہلے میں اس خواب کی وضاحت کرنا چاہوں گا اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تعبیر بیان کروں گا خواب یہ دیکھا کہ ایک جگہ پر کھڑی ہیں دو تین عورتیں بھی ہیں اور ایک باغ نما ہے سر سبز جگہ ہے اور ایک بندہ ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس باغ میں اسے لے کر جائے اندر لایا جائے گا جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا نا فرمان ہے اور اسے اس باغ میں سزا دی جائے گی پھر ایک شخص آیا اور آپ کی روزہ کا آپ کے بچوں کی امی کا ہاتھ پکڑ کے اس باغ میں داخل ہو گیا اور گھمانے کے بعد سزا نہیں دی بلکہ بٹھا کر ایک میٹھی ڈش لا کر دی اور حلوہ نما انہیں پیش کیا اس خواب کی تعبیر علماء معبرین کے اقوال یا کتابوں میں تو نہیں ملی میں نہیں پہنچ پایا مگر اس کی تعبیر ایک سمجھ میں جو آتی ہے وہ یہ سمجھنا میں آتی ہے اشارہ بھی ہے اس بات کی طرف اس خواب میں کہ دیکھیں سر سبز باغ یہ دنیا ہے اور آپ علیہ السلاط والسلام کا جو نا فرمان ہے وہ اس دنیا کی لذتوں میں اور مٹھاس میں ایسا گم ہو جاتا ہے کہ اسے آخرت کا خیال نہیں رہتا دیکھیں اس پوری گفتگو سے یہ کہیں پر بھی میں یہ بیان نہیں کر رہا کہ آپ کے بچوں کی امی معاض اللہ وہ آپ علیہ سلاط وسلام کی سنتوں پر نہیں چلتی ہوں گی یا نافرمانی کرتی ہوں گی یہاں ایسا کوئی مقصد نہیں ہے بات صرف یہ عشق کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ خواب بھی دراصل سنتیں چھوڑنے پر تمبی ہے جو شخص سنتیں چھوڑتا ہے آپ علیہ سلاط و کی مستقل سنتوں کو چھوڑنا آپ علیہ صلاط و کے فرامین کی مستقل نافرمانی کرنا اس پر یہ خواب تم بھی ہو سکتا ہے وہ یوں کہ دیکھیں سر سبز باغ میں یا ایک سر سب جگہ پر لے جایا گیا اور وہاں جا کر میٹھا دیا گیا حالانکہ اعلان یہ کیا تھا ایک نادی نے ایک نادی نے منادی نے ندا کی تھی ایک منادی نے یہ ندا کی تھی کہ اندر اسے لے جایا جائے, جائے گا جو آپ علیہ صلاح وسلام کا نہ فرمانے اور سزا دی جائے گی سزا نہیں دی گئی بلکہ میٹھا دیا گیا یعنی لذتوں میں مٹھاس میں دنیا کی رنگینیوں میں آپ علیہ سلاۃ السلام کی نافرمانی آدمی کرتا ہے اور لذتوں میں اتنا زیادہ منہمک ہو جاتا ہے کہ اسے نافرمانی کا احساس نہیں ہوتا بالکل یہی مثال ہے دنیا کی کہ ایک شخص دنیا کی رنگینیوں میں ایسا گم ہوتا ہے اپنے بال بچوں کمانے کے معاملات اور دیگر دنیا کی رشتے دار مہمان اور دنیا کی لذتیں اچھی سے اچھی گھومنے کی جگہیں اچھی سے اچھی دیکھنے کے مناظر ان میں آدمی ایسا منہمک ہو جاتا ہے کہ اس سے یہ احساس نہیں رہتا کہ وہ آپ علیہ سلاۃ والسلام کی نافرمانی کر رہا ہے تو یہ خواب تمبی ہو سکتا ہے آپ کے گھر والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپ علیہ سلاۃ وسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خصوصیت کے ساتھ جنہوں نے یہ خواب دیکھا انہیں چاہیے اور ان کے گھر والوں کو کہ وہ سنتوں کی پابندی کریں سنتوں کی پابندی سے مراد کیا دیکھیں ایک ہے سنت عادیہ جو آپ علیہ صلاۃ السلام کی عادتیں مبارکہ ہیں مثلا کھانے کی سنتیں سونے کی سنتیں اس انداز سے میرے آقا سویا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے آقا علیہ صلاح السلام کھانا کھایا کرتے تھے اس انداز سے آپ علیہ صلاۃ والسلام مسکرایا کرتے تھے اس انداز سے آپ علیہ سلاۃ السلام چلتے پھرتے تھے اس انداز سے آپ علیہ صلاۃ والسلام بات چیت کرتے تھے یہ وہ سنتیں ہیں جو میرے آقا علیہ صلاۃ السلام کی عادتیں تھیں اور ایک وہ ہے کہ جنہیں شریعت آپ علیہ سلاۃ السلام کی عادت ہونے کے ساتھ ساتھ احادیث کریمہ میں جن کے کرنے کی مستقل ترغیب دلائی گئی مثلاً مسواک کرنا آپ علیہ سلاۃ السلام کی سنت عادیہ بھی ہے اور احادیث کریمہ میں بھی بیان کیا گیا کہ مسواک کو لازم پکڑو اسی طرح سلام کرنا آپ علیہ سلاۃ السلام کی سنت عادیہ بھی ہے اور سلام کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی اس طرح نماز کی سنتیں ہیں آپ کی عادت بھی ہیں اور شریعت کو مطلوب بھی ہیں تو چاہے وہ سنتیں جو آپ علیہ سلاۃ السلام کی محض عادتیں تھیں یا وہ سنتیں جو عادت بھی ہیں اور احادیث کریمہ میں ان کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے ان تمام کو کرنا یہ مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ یہ چیزیں کریں کیونکہ آپ علیہ سلاط والسلام کے سنتوں پر چلنا اسی لیے آپ علیہ سلاط والسلام کی سنتوں پر چلنے میں ہی ہمارے لیے فائدہ ہے آپ علیہ سلاط والسلام کے ساتھ ہمارے لیے نمونہ ہے اسوائے حسنہ ہے آپ کی زندگی تو ہمیں پیروی کرنے چاہیے پیروی کرنے میں ہی فائدہ ہے سنتوں سے محبت کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ اضاء آپ علیہ السلاۃ والسلام کا جنت میں ساتھ اور پڑوس نصیب ہوگا جس نے میری سنت سے محبت کی جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا یہ حدیث کا مفہوم ہے تو سنت سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ سنتوں پر عمل کیا جائے آپ دیکھتے ہوں گے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ امامہ اس انداز پہ امامہ پہننا یہ آفا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس استعمال کرنا آقا علیہ صلاح و کی سنت ہے چادروں کا استعمال کرنا میرے آقا علیہ صلاح وسلام کی سنت ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ سنتیں ہیں جنہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عملی جامہ پہنایا جاتا ہے تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اور دعوت اسلامی کا ماحول صرف مردوں کے لیے نہیں ہے اسلامی بھائیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے اسلامی بہنوں کے بھی سنتوں بھرے اجتماعات ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کے لیے بھی مدنی انعامات کا رسالہ مرتب کیا گیا ہے وہ بھی مدنی انعامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہیں ہفتہ وار اجتماع ان کے ہوتے ہیں علاقائی اجتماع ان کے ہوتے ہیں اور مدنی چینل کے جو امیر علیہ سنت کے بیانات مذاکرے مکالمے یہ ان کے لیے ہوتے ہیں خصوصیت کے ساتھ تو مدنی چینل گھر گھر میں ہے اس سے بھی اسلامی بہنیں فائدہ اٹھائیں اور جو ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں ان میں بھی پردے کی مکمل رعایت کرتے ہوئے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے شرکت کریں اور روزمرہ زندگی میں مدنی انامات کا رسالہ اسے شامل کر لیں تو ان شاء اللہ سنتوں کو اپنانا بہت بہت بہت آسان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اسلامی بھائیوں کو اسلامی بہنوں کو سب کو عمل کی توفیق تطا فرمائے آئیے اگلی کال سنتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد عبدالغور اباری بات کر رہا ہوں پتن سے مجھے خواب یہ جی آیا ہے کہ قرآن شریف کی ایک ایکت ہے میرا خیال ہے سن اس بارے میں فی القیتی محبت میرے کو کسی نے آ خواب میں یہ بولا کہ یہ روزانہ آیت پڑھی کرو یہی جی جی خواب ہے اس کی تبیر بتا رہے مہربانی پاک پٹن شریف سے عبد الغفور بھائی آپ کو خواب میں آ کر کسی نے کہا کہ آپ یہ آیت پڑھیں جو آیت آپ نے پڑھی یہ آیت درست نہیں ہے درست آیت ہے وہ القیت و علیہ کا محبت فی القید محبت یہ آیت نہیں ہے تو اگر تو واقعی خواب ماں کی کسی نے یہ جملہ کہا ہے تو یہ غلط ہے اگر کہا کسی نے کچھ ہے آپ کو یاد نہ رہا اور آپ بھول گئے اٹھنے کے بعد بھول گئے یا آپ کو یاد رہا بیان کرنے میں غلطی ہو گئی تو درست کر لیجئے اور والق علیہ کا محبت منی اگر اس آیت کو پڑھنے کی کسی نے ترغیب دلائی ہے تو اس میں کوئی کباہت نہیں اچھا ہے سا معنیٰ ترجمہ اچھا ہے یہ دراصل حضرت موسا علیہ صلاح السلام کی ولادت کا واقعہ سورت الطاح کے رکو نمبر دو میں جاری ہے آپ خود بھی قرآن مجید فرقان حمید ترجمہ قرآن قنز الائیمان اور تفسیر نور نورال یا خزائن خزائین اگر آپ کے گھر میں موجود ہو تو قنض المان شریف کا سورت الطاح اور رکو نمبر دو ربش رحلی صدری ویسرلی امری وقل القدت من لسانی یفقا قولی ان آیات سے رکو نمبر دو کا آغاز ہوتا ہے اس کے تین چار پانچ آیتوں کے بعد یہ آیت ہے وہ القی تو علئی کا محبت منی اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر وہاں سے دیکھ لیجئے پڑھ لیجئے انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہوگا اور اس آیت کا ورد بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ عزوجل چونکہ محبت کا یہاں پر مفہوم ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو گھر والوں کے دلوں میں آپس میں محبت بڑھے گی ان اگلے اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا خواب بیان کیا گیا صلی صل اللہ تعالی علی محمد محمد معذم اختاری مرکز العلیہ لاہور سے بول رہا ہوں اے میرے والد صاحب جو کہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ بندیا میں مرید ہے انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ میں رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ پانچ چھ بڑے وہ حملہ آور ہونے کے لیے میری طرف آ رہی ہیں تو اتنے میں میں اپنے پیر صاحب کو یاد کرتا ہوں تو میرے پیر صاحب وہ تشریف لے آتے ہیں اور ان کو میں کہتا ہوں کہ یہ حملہ کرنے والی ہیں تو ان سے بچاؤ تو جب پیر صاحب آتے ہیں تو وہ ان کو دیکھ کر پھر وہ بڑے چلی جاتی ہیں تو اس کی تعبیر پوچھنی تھی کہ اس کی کیا تعبیر ہے اچھا یہ خواب جو ہے محسم بھائی مرکز الولیا لاہور سے یہ خواب آپ کے والد صاحب کا ہے والد صاحب نے خواب میں دیکھا کہ بھیڑیں حملہ آور ہو رہی ہیں اور انہوں نے اپنے پیر صاحب کو یاد کیا اور پیر صاحب آئے تو وہ بھیڑیں چلی گئیں بھیڑ کی مختلف تعبیریں ہیں ایک تعبیر دشمن سے بھی ہے خصوصا جب یہ بھیڑ حملہ آور ہو رہی ہیں اور پیر صاحب کے آنے سے اور پیر صاحب سلسلہ عالیہ نقش بندیا میں مرید فرماتے ہیں تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دشمن کا اثر ضرور تھا مگر پیر کامل کے بدولت انشاءاللہ شاء اللہ وہ جو اثر تھا دشمن کا وہ دور ہو گیا ہوگا زائل ہو گیا ہوگا کیونکہ خواب بالکل ایسا ہی ہے کہ ان کے تشریف لانے سے اب آپ نے بتایا نہیں کہ وہ مرید تو ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں لیکن سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بہت سے علماء مرید بناتے ہیں وہ کون ہیں ان کے پیر صاحب کون ہیں اگر آپ باقاعدہ ان کا نام بتاتے تو تفصیل کے ساتھ اس بارے میں گفتگو کی جاتی بہرحال دشمن کا اگر خطرہ تھا بھی تو انشاءاللہ شاء اس خواب کی بدولت ان کے پیر صاحب کی بدولت ٹل گیا ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ تعالی بہتر فرمائے گا آئیے اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا خواب بیان کیا گیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد اسلام سے پہلے خواب میں ریچ نظر آتا ہے لیکن وہ مجھے کہتا گز کہ میرے پیچھے بھاگتا ہے اور جب دوسرا خواہ دو کتے ہوتے ہیں جو میرے پیچھے بھاگتے ہیں ایک تو مجھے کاٹتا ہے لیکن دوسرا نہیں کاٹتا دوسرا جو ہوتا ہے وہ دوسرے کتے کو کاٹتا جو مجھے کاٹتا ہے آپ پلیز اس کی تبیر بتا نہیں دو خواب بیان کیے ہیں آپ نے ایک خواب تو یہ کہ ریچ نظر آتا ہے اور کہتا کچھ نہیں ہے ریچ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ریچ کمینہ پاگل اور مجنون قسم کے آدمی سے اس کی تعبیر ہے یعنی آپ کا واسطہ کسی اچھے شخص سے نہیں پڑے گا مجنون قسم کا ہوگا یا جس کی عادتوں میں کمینہ پن اس قسم کی چیزیں احمد دشمن منافق دل میں کچھ رکھنے والا زبان سے کچھ کہنے والا ایسے شخص سے آپ کا واسطہ پڑ سکتا ہے اللہ تعالی حفاظت فرمائے دوسرا خواب آپ نے کتے کے حوالے سے بیان کیا تو کتا دیکھنا بھی دشمن کی علامت ہے مگر ایک کتے نے آپ کو کاٹا یعنی یہ کہ دشمن سے آپ کوئی ناپسندیدہ کلام سنیں گے کوئی ناپسندیدہ بات جس بات کو آپ پسند نہیں کرتے مناسب خیال نہیں کرتے آپ کے مزاج کے خلاف ہے ایسی بات آپ کا دشمن آپ سے کرے گا مگر دشمن کا دشمن اسے نقصان پہنچائے گا یعنی آپ کا دشمن بہرحال زائل ہو جائے گا ختم ہو جائے گا دشمنی بالآخر ختم ہو جائے گی ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس سے جو محبت کرتا ہے وہ اس کا رقیب ہوتا ہے اسی طرح دشمن کا دشمن یہ عموما دوست بھی ہوتا ہے اور کبھی دوست نہیں بھی ہوتا تو آپ کو ایک کتے نے کاٹا دوسرے کتے نے اس کتے کو کاٹ لیا دشمن تھا مگر دوسرے دشمن کی بدولت اس کی دشمنی انشاءاللہ زائل ہو جائی گی ام امید کرتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر آپ سمجھ چکے ہوں گے آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں سنتے ہیں کہ کیا خواب بیان کیا گیا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ علام میں محمد, محمد راشد اطاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں خواب میں مر گیا ہوں اور مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے اور تقسیم کی جا رہی ہے میں بہت پریشان ہوں اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائیں اور اس کی تعبیر بتا دیں راشد بھائی ضرور اس کی تعبیر از کرتے ہیں خواب میں خواب میں یہ دیکھنا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے کفن پہنایا جا رہا ہے یا اسے دفن کیا جا رہا ہے مگر تدفین ہوئی نہیں ہے تدفین سے پہلے پہلے تک اگر کسی نے خواب میں دیکھا انتقال ہو گیا ہے اور اسے کفن پہنایا جا چکا ہے تو اگر کسی شخص نے یہ دیکھا کہ مر گیا انتقال ہو گیا کفن پہنا دیا گیا اور لوگوں کے سامنے وہ پڑا ہے تدفین ابھی نہیں ہوئی تو یہ خواب میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ اس خواب میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے نمبر ایک یہ کہ ایسے خواب دیکھنے والے صاحب خواب کی اللہ تبارک کا تعالی عمر دراز فرمائے گا درازی عمر کی طرف اشارہ ہے تو اللہ تبارہ کا تعالی صاحب خواب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے دوسرا یہ کہ اگر انتقال ہوا کفن پہنا دیا گیا دفن نہیں کیا گیا تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے گی صاحب خواب کی اصلاح ہو جائے گی اگر گناہوں کی طرف ہے تو گناہوں سے باز آ کر نیکیاں کرنے لگے گا نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے گا تو بہرحال خواب کچھ اور ہے جو صاحب خواب بظاہر اس سے پریشان ہو رہا ہے مگر اس کی تعبیر برعکس ہے جی ہاں علم تعبیر میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی موت دیکھتا ہے تعبیر زندگی ہوتی ہے آدمی باغ دیکھتا ہے اور تعبیر اس کے برعکس ہوتی ہے یہاں کچھ اسی قسم کا معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب خواب کو اس برکتیں نصیب کرے اور برائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے بلاؤں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اگلی کال سنتے ہیں صلو حبیب اللہ حبیب تعالی میں مبین اطاری لاہور سے ہوں میری امی نے خواب دیکھا کہ ایک کوئی جاننے والے ہیں امی کے ون آف فورتھ ہو گئے ہوئے ہیں تو انہوں نے امی کو کہا کہ آپ نے تربوز ہے تربوز کاٹ کے دیا کہ آپ کھائیں تو امی اور ساتھ میں میری بہن ہے تو امی کہتی ہیں کہ انہیں بھی کہتی ہیں کہ بیٹا تم بھی کھاؤ تو وہ تربوز ان سے نہ کھاتے ہیں کہ خواب کی تعبیر مبین اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے اور تربوز کے حوالے سے تعبیر پوچھنا چاہ رہے ہیں تربوز یہ ایک ایسا پھل ہے میٹھا اکثر ہوتا ہے کبھی کبھی میٹھا نہیں بھی ہوتا خواب کی تعبیر کے حوالے سے علم تعبیر کے حوالے سے حضرت کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کسی نے یہ دیکھا کہ وہ تربوز کھا رہا ہے تو جتنا تربوز اس نے کھایا اس کی مقدار کے برابر اس کے غم زائل ہونے کی دلیل ہے جتنا تربوز اس نے کھایا بشر یہ ہے کہ وہ میٹھا تربوز خواب میں میٹھا تربوز کھایا ہو تو اگر خواب میں کسی نے میٹھا تربوز کھایا تو اس کے غم زائل ہوں گے کتنے غم زائل ہوں گے بہت زیادہ غم زدہ ہے اور اس نے بہت سارے تربوز کھائے ہیں تو اس کے بہت سارے غم زائل ہو جائیں گے کم تربوز کھائے ہیں تو کم غم زائل ہوں گے زیادہ باقی رہیں گے زیادہ تربوز کھا لیے تھوڑے سے بچ گئے تو تھوڑے غم اس کے باقی رہ جائیں گے اور زیادہ غم انشاءاللہ زائل ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی صاحب خواب کو آپ کو غموں پریشانیوں سے نجاتطا فرمائے اور اس خواب کی برکت آپ پر ظاہر فرمائے یہ وہ صورت میں ہے کہ جب تربوز میٹھا ہو اور اگر تربوز میٹھا نہیں تھا اس کا ذائقہ ناپسندیدہ تھا تو اب اس کی یہ تعبیر نہیں ہے جو بیان کی گئی بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر معاملہ فرمائے آپ سے بھی عرض ہے مرکز الاولیاء لاہور میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ شرکت کریں انشاءاللہ عزوجل اجتماع میں شرکت کرنے اور اس میں ہونے والی رکت انگیز ذکر اور دعا میں شرکت کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بہتر معاملہ فرمائے گا انشاءاللہ آپ کے غم بھی غم اور پریشانیاں دور ہوں گی برکتیں فرحتیں اور خوشیاں نصیب ہوں گی آئیے اگلے کو سنتے ہیں صلو علی علی الحبیب صلو اللہ تعالی تعالیٰ میں فیخلاباد ناصر جاوید بول رہا ہوں ملک پور سے میں نے اپنے میں دیکھا کہ میری دادی اور دادا جو فوت ہو گئے وہ مجھے ملے اپنے گھر میں اور میں اپنے گھر میں داخل ہوا تھا میری دادی نے مجھے گلے لگا کے پیار کیا ہے چھبا کے دیے مجھے اور میرا دادا اٹھ کے بیٹھ گیا تو میں نے گھر میں بہت زیادہ کبوتر دیکھے ہیں مجھے سردار آباد فیصلہ بھائی ناصر جاوید ناصر جاوید بھائی سردار آباد فیصلہ باد سے से شدہ دادا جان اور دادی جان کو خواب میں دیکھا اور خوش حالت میں دیکھا آپ سے خوش ہیں حسن زن ہیں اللہ تبارک العالی نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا ہوگا بہرحال عیسالیہ سبب کا سلسلہ جاری رکھیے ان کا ملنا اس کی تو بظاہر تعبیر نہیں ہے لیکن کبوتر جو آپ نے گھر میں دیکھے بہت زیادہ اس کے حوالے سے علماء معبرین اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ گھروں میں بہت سارے کبوتروں کا دیکھنا کثرت اولاد اور رشتے داروں پر ضلالت کرتا ہے یعنی آپ کی اولاد یا آپ سے ہونے والے اولاد کی اولاد زیادہ ہوگی رشتے دار زیادہ ہوں گے کثرت رشتے دار کثرت اولاد کی طرف اشارہ ہے آپ کے چاچا ہیں آپ کے جو پھپیاں ہیں یہ رشتے دار خاندان ہیں ان میں زیادہ اولاد ہوں گی مرد زیادہ ہوں گے اور رشتے داروں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی اس بات کی طرف اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صرف اولاد کی خصوصاً لڑکوں کی تعداد زیادہ ہونا آدمی سے خوش ہوتا ہے میرے چار لڑکے ہیں پانچ لڑکے ہیں اور لڑکیاں کم ہوتے ہیں تو خوش ہوتا ہے ایسا تو ہونا نہیں چاہیے بہرحال لیکن ایک ہی فطرتی عمل ہے لڑکوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے عموماً اولاد کو بعض کو بیٹیوں سے بھی محبت ہوتی ہے تو بیٹے ہوں اگر زیادہ ہوں خوشی اس وقت ہے کہ وہ سب کے سب سنتوں کے عامل ہوں وہ سب کے سب سنتوں کے خادم ہوں اور سب کے سب جو ہے وہ مبلغ اسلام ہوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہتے ہوئے دین کا خوب ڈنکا بجاتے ہوں اور دین کا پیغام خوم عام کرتے ہوں تو تب تو کثرت اولاد فائدے مند ہے مگر نہ صرف کثرت اولاد ہو یعنی بیٹے زیادہ ہیں لیکن نافرمان ہیں تو بعض اوقات اولاد کی نافرمانیاں یہ ماں باپ کے لیے بھی پکڑ کا باعث ہو سکتی ہیں کہ ماں باپ کی پرورش صحیح انداز میں نہ کرنا ان کے لیے قیامت کے دن تشویش کا یا ان سے سوالات کا باعث ہو سکتا ہے ایسے احادیث کریمہ میں ایسے مضامین ملتے ہیں تو اولاد کی پرورش بھی ہو اپنی اولاد کی پرورش بھی کریں اور پرورش کے ساتھ ساتھ انہیں نیک ماحول اچھا ماحول فراہم کیجئے تاکہ آپ کی اولادیں نیک ہوں نیک ہوں اور نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ کرے نیک بنائے ہم سب کو اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں آمین اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کیا خواب بیان کیا گیا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام محمد عماد الاسلام اتاری کشمیر برنالا میں نے آج رات احباب میں یہ دیکھا کہ ابھی مغرب کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں قبرستان کے قریب پہنچتا ہوں تو نہیں ہے جان کرنے والا فرشتہ وہ مجھے ملتے ہیں قبر کے قریب اور وہ کہتے ہیں اب میں تمہاری جان نکالنے لگا ہوں بھائی ہاتھ سے وہ قبر کھودتے ہیں اتنی دیر میں میں کلما شریف اور درو پڑھتا ہوں توبہ کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جب قبر کھود لیتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں اب تمہاری جان نکالی جائے گی تو میں انہیں کہتا ہوں آپ جان نکالنے والے فرسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہاں تو میں انہیں کہتا ہوں کوئی مجھے چیز آپ بڑھا دیں پھر میری جان نکالے وہ کہتے ہیں اب ایک لمحے کے لیے بھی موقع نہیں ملے گا تو اس کے بعد میری نینٹر کھل جاتی ہے یہ ہے یہ بھی اچھا خاصا ہے تو اماد بھائی آپ کا خواب تو طویل ہے حضرت غالباً آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے خواب میں زیارت کی ان کو دیکھا ہے موت کا فرشتہ روح نکالنے والا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلط کے اگر خواب میں زیارت کی جائے تو اس کی تعبیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس کی دلالت حضرت ازرائیل علیہ سلاۃ السلام کی دلالت اس کا قصد کرنے والے دشمن پر ہوتی ہے حضرت ازرائیل علیہ سلاط السلام جو اللہ کے فرشتے ہیں اور روح نکالنے پر معمور ہیں ان کو دیکھنے کی تعبیر ضرور ہے بلکہ ہر فرشتے جو مخصوص فرشتے ہیں جبرائیل و میکائل ازرائیل و اضرافیل علیہ السلام ان کو دیکھنے کی الگ الگ تعابیر موجود ہیں مگر آپ کے خواب میں صرف ان کو دیکھنے کا واقعہ نہیں ہے بلکہ آپ کا کلمہ شریف پڑھنا آپ کا درو شریف پڑھنا ان کا قبر کھودنا اور ان کی گفتگو اور آپ کے جواب دینا ان سب یہ ساری چیزیں خواب کی تعبیر پر افیکٹو ہیں اثر رکھتی ہیں انشاءاللہ شاء اللہ اس خواب کو ہم اپنے آئندہ سلسلے میں دوبارہ شامل کریں گے اور اس کی تعبیر انشاءاللہ اس وقت تفصیل کے ساتھ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا اس وقت میں چونکہ پورے خواب پر نظر نہیں کر سکا انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ سلسلے میں اس کی ایک ایک چیز کی چونکہ الگ, الگ الگ الگ الگ چیزیں ہیں ان سب کو ملانے سے ایک الگ تعبیر بنتی ہے تو انشاءاللہ شاء آئندہ سلسلے میں اس کی تعبیر بیان کی جائے گی اللہ نے چاہا تو آئیے اگلی کال سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا بیان کیا جا رہا ہے سلو وال الحبیب صلی اللہ تعالی میں سے فیصل بات کر رہا ہوں میری والدہ کو خواب آیا تین میں ہمارے گھر میں بہت سارا دودھ ہے اور ایک آدمی چوری کر کے والدہ بہت روتی ہے گھر میں شیخو پورا سے فیصل اتاری گھر میں بہت زیادہ دودھ ہے اور آدمی چوری کر کے بھاگتا ہے ان دونوں چیزوں میں آپس میں کوئی مناسبت سمجھ میں نہیں آئی اور آپ نے بھی کوئی تفصیل بیان نہیں کی بہرحال کوئی شخص یہ دیکھے کہ گھر میں چور داخل ہوا اور اس نے سامان چوری کر کر وہ بھاگا ہے تو یہ خواب گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہے صاحب خواب جس نے خواب دیکھا اس کے گھر والوں میں سے کسی ایک پر مصیبت کے نازل ہونے کی طرف اشارہ ہے باقاعدہ ایک اور چیز بھی ہے جس کو میں بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا بہرحال توبہ کیجئے گھر کے تمام افراد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خصوصا مل کر کوئی ایسا ایک نیک عمل کیجئے کہ جس میں سب کی شمولیت ہو اور اللہ کے نزدیک وہ مقبول بھی ہو جیسا کہ درود پاک کا ختم کرنا یعنی درود پاک پڑھنا ایک مخصوص تعداد میں درود پاک پڑھنا کیونکہ درود پاک اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے ختم قادریہ کا اہتمام کرنا اس میں قرآن پاک کی آیات قرآن پاک کی صورتیں ہیں اور آپ علیہ السلاۃ والسلام کا نام ہے درود پاک ہے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا وسیلہ ہے اور یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کے یہاں مقبول اور محبوب ہیں تو انشاءاللہ اس ختم قادریہ کا اہتمام کر لیں یا درود پاک کا ختم کر لیں گھر میں انشاءاللہ شاء اللہ زبل قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر لیں اور پنج وقت نماز با مردوں کے لیے اور اسلائی بہنیں گھروں میں نماز کا پابندی کے ساتھ اہتمام کریں اپنے گناہوں کو یاد کر کر نادم ہو کر توبہ استغفار ان سے بچنے کی کوشش اور نیکیوں پر عمل کرنے اور استقامت پانے کے لئے جدوجہد ان شاء اللہ اضا جل اس سے فائدہ ہوگا آپ کے خواب کی تعبیر گھر کے افراد میں سے کسی فرد کے لیے مناسب ایک خاص فرد کے لیے نہ مناسب ہے بیان کرنا بھی ضروری نہیں ہے اتنا سمجھ لیجئے کہ آپ کو حل بتا دیا گیا کوشش کیجئے ان شاء اللہ جل فائدہ ہوگا آئیے اس سلسلے کی آخری اور کال سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا خواب بیان کیا گیا سلیحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد بابر ظہیر اتاری سے بات کر رہا ہوں میرا خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا بچہ چھوٹا تقریباً ڈیڑھ ماہ کا وہ فوت ہو گیا اور میں اللہ کی رضا پر خوش ہو رہا ہوں اور میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے اور میں اور میرے بچوں کی امی ہم دونوں بارش میں نہا رہے ہیں بابر ظہیر بھائی صاحبال سے آپ نے کال کی اور خواب کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ آپ کے گھر والے بارش میں نہا رہے تعبیر کے حوالے سے یہ ہے کہ کثرت بارش اچھی بارش دیکھنا یہ تو اچھا ہے خوشحالی کی علامت دوسرا بارش کے پانی سے نہانا یا بارش کے پانی سے وزو کرنا یہ دینی اور دنیاوی درستگی کی بشارت ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ کو دینی معاملات میں بھی درستگی عطا فرمائے گا دینی قدم آپ اچھے اٹھائیں گے اور دنیاوی قدم بھی اچھے اٹھائیں گے مثلا کوئی کاروبار شروع کرنا ہے کہیں ملازمت کرنی ہے کہیں پارٹنرشپ کرنی ہے یا کسی کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے یا کہیں سے کام چھوڑنا ہے یا کسی کو اپنے ملازم رکھنا ہے انشاءاللہ یہ جو آپ کے دنیاوی فیصلے ہیں گھر کا فیصلہ خاندان والوں کا فیصلہ انشاءاللہ شاء اس میں آپ کو درستگی یعنی صحیح راہ نصیب ہوگی یہ بہت بڑی خوشخبری ہے دیکھا جائے تو بہت بڑی خوشخبری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے ذریعے آپ کو یہ عطا فرمایا یہ, یہ چیز عطا فرمائی ہے اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر یقیناً مہربان ہے اور اس کا ایک یہ انداز ہے کہ وہ اپنے بندوں کو خواب کے ذریعے آنے والے معاملات پر آگاہ فرماتا ہے مگر دیکھا کچھ جاتا ہے تعبیر محبر بیان کرتے ہیں کہ اس کا یہ مقصد ہے اگر خوشی والی بات جب بھی آپ کو ملے تعبیر کے حوالے سے صرف آپ ہی نہیں بلکہ کوئی بھی ہو جسے خواب کے حوالے سے تعبیر میں اچھی بات ملے تو اسی وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں زبان سے بھی اور اپنے اعمال سے بھی شکر ادا کیجیے اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جو گناہ ہیں ان پر نازم ہو کہ یا اللہ وجل میں اتنا گناہگار ہوں اتنا بدکار ہوں اتنے اتنے میرے گناہ ہیں اس کے باوجود تو نے اتنا نوازا ہے اتنا کرم کیا ہے اور نوازنے اور کرم کرنے کے ساتھ ساتھ آئندہ آنے والے وقت میں بھی تو مجھے اچھائی عطا فرمائے گا اور اس کی آگاہی ابھی عطا فرما رہا ہے یہ طرح کتنا بڑا احسان ہے آدمی یہ سوچے اور پھر اپنے آپ پر غور کرے ان شاء اللہ جب ان دونوں چیزوں کا کمپیرزن کرے گا تو گنا چھوڑنا اس کے لئے آسان ہوگا برائیاں چھوڑنا آسان ہوگا جب یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف نظر کرے گا اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کی طرف نظر کرے گا آکا علیہ سلاۃ السلام کی تو انشاءاللہ شاء اس کے دل میں خود یہ احساس پیدا ہوگا اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو یہ احساس پیدا ہوگا کہ میں جو گناہ کرتا ہوں نافرمانی کرتا ہوں یہ قطع غلط ہے جس رب کائنات نے مجھے اتنا نوازا میں اس کی نافرمانی کروں یہ کسی صورت مناسب نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ان شاء اللہ آئندہ بدھ کو بھی لائیو سلسلہ رات نو بجے اللہ نے چاہا تو خوابوں کی تعبیریں پاکستانی وقت کے مطابق آپ دیکھ سکیں گے یہ سلسلہ جو آپ نے ابھی ملاحظہ کیا یہ بطور نشر مقرر کے بروز منگل دوپہر تین بجے پاکستانی وقت کے مطابق نشر کیا جائے گا کال ریکارڈ کروانے کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے آپ کی سکرین پر موجود ہوگا uh, 02134942626 اس پر آپ ہمیں کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں ممکنہ صورت میں آپ کا خواب سلسلے میں شامل کر لیا جائے گا شرعی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ڈبل بارہ گھنٹے اس نمبر پر رابطہ کریں جو اس وقت آپ کی سکرین پر موجود ہے 02134940443 جب چاہیں آپ کال کریں اور انشاءاللہ شاء اللہ جل آپ کو شرعی رہنمائی دی جائے گی اس سلسلے اور مدنی چینل کے تمام سلسلوں کے بارے میں آپ کی کیا فیڈ بیک ہیں وہ فیڈ بیک ایٹ مدنی چینل پر آپ ای میل کر سکتے ہیں خواب کی تعبیر آپ اگر بذریعہ ای میل حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں ای میل کیجیے ان کچھ دنوں کے بعد آج کل تاخیر ہے ورنہ دو چار روز میں تعبیر ای میل کر دی جاتی ہے مگر چونکہ بہت زیادہ بازوقات لوڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے تعبیر کا رپلائی کرنے میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہوگی تو انشاءاللہ تعبیر بیان کر دی جائے گی دیر سے صحیح مگر بیان کر دی جائے گی خواب کی تعبیر ایٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ اس پر ای میل کر دیں انشاءاللہ شاء اللہ جل آپ کو تعبیر ای میل کر دی جائے گی اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو ترقیاں عروج عطا فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بجاہ نبی نمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو عل الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد